کون کام ایمان کا ہے اس وجہ سے ایمان اور شرک کے اعمال کا پہچاننا بھی ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے یہ ان علوم میں ہے جس کا ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے طلب العلم فریضۃ اللہ کل مسلم آخر جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کیا چیز شرک کا ہے تو شرف سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اس وجہ سے چاہیے علماء کو کی اس چیز کو باقاعدہ اپنے پروگرام میں رکھ کر کے بیان کریں لوگوں کے سامنے اور یہ نہ سوچیں کہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل مسلمانوں کا یہ ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرو سیاسی طور پر حکومت لے لو اور اس کے بعد پھر ان کو ٹھیک کر لیں گے اس امید کو لے کر کے بہت سے لوگ قبروں میں جا سوئے سو رہے ہیں نہیں کام مکمل ہوا ایک آدمی کی بھی اگر ہو گئی ان اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے لَا اَن اللہ کا رج الدم خیر اللہ کا منحمر نام حضرت علی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ذریعے صرف ایک ہی آدمی کی ہدایت ہو جائے تو بہت سے مال سے اور افغل امال سے تمہارے لیے بہتر ہے مین اشکر کے لب سلحل کا دیکھیے یہ بھی چیز بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو لوگوں کو معلوم نہیں باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں کر رہے ہیں بہت سے مسلمان غیر مسلم اقوام کے درمیان جی رہے ہیں اور ان کی بہت سی عادات یا نو مسلم ہوئے ہیں بہت سی عادات جو کفر کی حالت میں بھی کرتے تھے اسلام کی حالت میں بھی وہ کام کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں اس وجہ سے علماء کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کی نشان دے لوگوں کے لیے نشاندہی کریں اور اس سے ڈرائیں لبسل ہلاکا ہلکا کہتے ہیں چھلا جس کو کہہ لیں آپ کہ شرک کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے شرک کی قسموں میں سے ایک شرک یہ بھی ہے کہ آدمی شفا کے لیے یا اور دفع بلا کے لیے کوئی چھلا پہن لے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بیماری کو دفاع کرنے کے لیے کوئی چھلہ پہن لیتے ہیں یا آنکھ کو نظر بد کو روکنے کے لیے چھا پہنتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں حقیقت میں ولخیت یا کوئی کالا دھاگا آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ کالا دھاگا اور یہ چیز ہندوؤں میں ہے اپنے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جب شادی وغیرہ یا آدمی جوان ہو جاتا ہے لڑکا تو اس کو کالا دھاگا پہنا دیتے ہیں یہ چیز ہے اس وجہ سے کہ اس کو نظریں بدنا لگے عورت شادی کے وقت آتی ہے اس کو بھی کالا دھاگا پہنا دیتے ہیں یا کوئی چیز ایسی لڑکا دیتے ہیں جس ہیں نظر پر جائے آدمی کو اور نظر اصل آدمی سے بچ کر کے کالے دھاگے پر چلی جائے گی یہ سب عقید، عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے تحت وہ کالا دھاگا یا کسی کسی کا دھاگا بھی پہنتے ہیں اسی طرح کوئی لوہے کا چھلا خاص قسم کا پہن لیتے ہیں کہ اس سے یہ بیماری دور ہوگی اس کو صاف علما نے اس کو شیر ہے کیونکہ اللہ تو اللہ تعالی کو چھوڑ کر کے ہم نے بھروسہ کر لیا اس چھلے کے اوپر یا اس دھاگے کے اوپر آپ شاید دیکھے ہوں جو لوگ ایسی جگہوں پہ آتے ہیں جہاں جانور وغیرہ ہم نے خود دیکھا ہے جانوروں کو بھینس کو ہم لوگوں کے علاقے میں بہت سا ایسا دیکھا ہے کہ بھینس جب خاص طور پہ گا ہوتی ہے بچے دینے کے قریب ہوتی ہے تو اس کو کہیں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کتے کا سر اور رسی میں باندھ کر کے اس کی گردن میں رٹکا دیتے ہیں یعنی ہم نے بارہا دیکھا ہے اس کے گردن میں اس کی گردن میں رٹکا دیتے ہیں تاکہ یہ کیا نام ہے نظر بدنا لگے اس کا دودھ نہ خراب ہو اس کا بچہ بھی صحیح سلامت پیدا ہو یہ آئے شرک ہے حقیقت میں اسی طرح آپ دیکھیں ان سب کی نشان نہیں ہونی چاہیے حقیقت میں اسی طرح آپ دیکھیں گے شاید گزرے ہوں دیہات میں جو رہنے والے ہیں جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سبزی وغیرہ خوبصورت لگائے ہوتے ہیں پرول ہے اور کچھ ہے تو وہاں الٹی ہنڈی ہنڈ کالی الٹی ہانڈی اس کے ساتھ کمبے کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں کیوں؟ نظر بد نہ لگے سبحان اللہ یہ ہاڈی جو ہے نظر بد سے بچا لے گی اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بچے اور زچے کے سرہانے لوہا رکھ دیتے ہیں کہ اس سے شیطان قریب نہیں آئے گا یہ سب چیزیں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں ڈونا ہے یہ سب اس میں کوئی شک نہیں یہ ہندوانہ رسم ہے اور کفار کے درمیان بسنے کا اور اپنے کو پورے طور پر اسلام نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے حقیقت میں بہت سے رسوم ہم لے کر کے چل رہے ہیں بچوں کو دیکھیے چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں اس کو کردن اس کو کہتے ہیں اس میں پہنا دیتے ہیں کمر میں ایک موٹا تاگا اور وہ او خاص طور پر بازاروں میں بکتا ہے موٹا تاگا کئی تاگوں سے مل کر کے بٹ کر کے اس کو رکھتے ہیں اور اس میں کچھ ایسی چیز تعویز کی طرح لگا دیتے ہیں وہ بچہ جب تک بڑا نہ ہو جائے گا تب تک اس کے اس سے نہیں اتاریں گے یہ پرانے زمانے میں رہا ہے یہاں تک کہ کفار اریش اور عرب میں بھی یہ رہا ہے شعر مجھے یاد آ رہا ہے وہ ہے عربی کا ایک شعر ہے کی کوئی شخص اپنے پرانے شہر کو یا پرانے پرانی بستی کو یاد کر کے رو رہا ہے اس کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ بلاد البحا حل زمان و تماعمی وہ اول و اردن مس سے جلدی توڑا بوا بیلاد البحا حل زمان و تمامی ہمارا وہ ہماری بستی وہ ہے جہاں سب سے پہلے ہمارے تعویز اور گنڈے جو ہے نکلے ہیں وہاں سے تعویز گنڈے پہنتے تھے بچے تو ایک عمر میں جا کر کے اس کو نکال دیتے ہیں بلاد الحا حلت زمان و تمائمی مسا جلدی توڑا بُوا جہاں سب سے پہلے ہمارا ہماری دھرتی گری یا ہمارا سر جہاں زمین پہ گرا تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہندوانہ جاہلانہ جاہلیت کے اعمال میں سے اس وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے خاص طور پہ پر بہت زیادہ دھیان دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خاص طور پہ اس کے لیے بھیجا کہ جہاں بھی جاؤ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں سفر میں تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نو مسلم بستی سے آپ کا گزر ہوا پڑاؤ آپ کا تھا آپ نے ان کو دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک معمولی سے معمولی وقت بھی اللہ کی دین، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کے توحید کو پھیلانے میں آپ نے اس کو کمایا اور اس کو گزارا پڑا و پڑا ہوا ہے کہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بستی کے قریب حضرت دردہ اور کچھ کچھ صحاب، صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دیکھو کسی اونٹ کی گردن میں اگر کوئی تاگا بتا ہوا وطر کا لفظ ہے وطر کہتے ہیں وہ تاگا جو تانت سے یا جو شاید جانور کے پیٹھ پہ ایک خاص یہ ہوتی ہے رگ ہوتی ہے اس سے وہ بنائی جاتی ہے جسے سے شکار وغیرہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں اس کو لوگ پہنایا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور اونٹ کا لفظ استعمال کیا کسی اونٹ کے گردن میں اگر کوئی چیز لٹکائی ہوئی ہے یا کوئی تانت لٹکائی ہوئی ہے بستی اس کو تم کاٹ دو جہاں بھی پاؤ اس کے لیے آپ بھیجتے تھے خاص طور پہ لوگوں کو لوگوں کو اس کے لیے بھیجتے تھے یہ بھی ایک بہت بڑا یعنی بہت سوچنے کی ایک بہت بڑی جگہ ہے کہ ایسی چھوٹی چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مقرر کیا اس کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اسی سب معمولی چیزوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اور دنیا جل رہی ہے مسلمان مارے جا رہے, ہیں, کٹے جا رہے ہیں اس کی فکر ان کو نہیں ہے نہیں ہر قسم کی فکر ہونی چاہیے جب تک توحید کی تحقیق نہیں ہوگی جب تک توحید کو ہم برپا نہیں کریں گے ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہم نہ دین سمجھ سکتے ہیں نہ سیاست سمجھ سکتے ہیں سب کچھ ہم, ہم سے جاتا رہے گا اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں وقت ان سب باتوں کے چھڑنے کا وقت نہیں بہت سے لوگ ایسا پکارتے ہیں آواز دیتے ہیں اپنے پروگراموں میں اس کا اعلان کرتے ہیں اپنے پرچوں میں اس کو لکھتے ہیں کہ ان سب کے چھڑنے کا زمانہ آج کل نہیں ہے دنیا جل رہی ہے مسلمان مارے کاٹے جا رہے ہیں یہ لوگ اپنی ہی گا رہے ہیں یعنی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نہیں اس کو بھی ہونا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملک کو فتح کسی شہر کو فتح کیا فوراً ان کو توحید سکھانے کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیتے تھے یہ نہیں سوچتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پہلے ان کو آ لینے دو لا الہ محمد اللہ محمد رسول اللہ کہ لینے دو اور جو کچھ کر رہے ہیں اگرچہ وہ شرکیات اور کخریات میں, جی... میں سے بھی ہے چھوڑ دو ایک دن آئے گا کہ وہ پورے طور پر منسل ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک پورا انخلا نہ ہو پورا تخلیہ نہ ہو جائے آدمی کا مرض جب تک پورے طور پر ختم نہ ہو جائے آپ کتنا بھی اس کو غذا دیں اس کا جسم تندرست نہیں ہو سکتا من شر کے لبس حلقہ شر کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ چھلا پہنایا جائے یا پہنا جائے والخیت یا تاگا یا اس طرح کی کوئی چیز پہنایا جائے لہر ہے اور بلا اور مصیبت یا نظر بد وغیرہ کو دور کرنے کے لیے یہ شرک کے اکبر, اکبر اس کو کہا جائے گا اگر یہ شخص سمجھ رہا ہے کہ اس سے دفاع ہوگا اور اس کے علاوہ اللہ تعالی کا تعلق یا اللہ سے کسی چیز کسی ذریعے اس کا تعلق نہیں رکھتا ہے تو شرک کے اکبر ہے حقیقت میں شرک اکبر نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو حقیقت میں تجربے سے یہ معلوم ہے کہ یہ دوا ہے دوا کے ذریعے سے دوا کا کوئی ایسا تا, تاگا تو د, دوا نہیں ہو سکتا لیکن دوا تاغے کے ذریعے سے باندھی جا سکتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جانیں گے کہ طب عربی میں یا یونانی دواؤں میں آنکھ کے, کے اندر اگر چوٹ لگ جائے تو کبھی کالے دانے پڑ جاتے ہیں تو ان کو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی بوٹی ہوتی ہے اس کو آنکھ پر کچھ دن باندھ دیتے ہیں تو وہ آنکھ کی سرخی یا آنکھ میں کالا پنج جو دانت پڑا رہا تھا وہ نکل جاتا تو یہ علاج دوا ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے تاگے کو علاج کے لیے رکھا ہے لیکن اگر کوئی شخصی یہ سوچ رہا ہے کہ یہی دوا جو ہے یہی صافی ہے اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ جوڑے تو یقیناً شیر کے اکبر ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی ہی صافی ہے تو ایسی چیز جس سے شفا کا کوئی تعلق نہیں البتہ ایک منمانی چیز کو دفع بلا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ یقینا شرک میں سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے افراحت اللہ کا شفا تو در بتاؤ جن اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو پکارتے ہو اچھا آتا بس یہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا یہ تمہارے معبودات ہماری اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ تعالی ہمیں رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا یہ تمہارے معبود ہمارے ہمیں اللہ کی رحمت سے روک سکتے ہیں یا اللہ کی رحمت ہم سے روک سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اے پیارے رسول قل حسبی اللہ ہوں اعلی ہی اللہ تعالی ہی کافی ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا نہ کسی تاگے کے اوپر نہ کسی چھلے کے اوپر یا نہ کسی ایسی چیز پر جس کا علاج سے کوئی تعلق نہیں علاج کی بات الگ ہے صلی اللہ علیہ السلام علیکم عرض ہے کہ میں ستائیس نومبر پر مکہ آیا ہوں آٹھ دن مدینہ منورہ میں گزارے گزارے یا گزاری باقی ایام مکہ میں گزر گئے حج بیت اللہ تک میرا چار مہینے بنتے ہیں عید الفطر کے بعد میں نے عمرہ نہیں کیا ہے آپ مجھے بتا دو کہ میں کون سی حج کون سا حج میں کون سے حج میں داخل ہو کر حج بیت اللہ کا سعادت حاصل کروں آیا میں قربانی کروں گا یا نہیں اگر میں قربانی کروں تو مجھے عجر مل جائے گا یا نہیں اگر قربانی چھوڑ دوں تو کیا میں دس روزے رکھوں گا اگر آپ عید کے بعد عمرہ نہیں کیے ہیں اور مکے میں بیٹھے ہیں تو آپ کا حج افراد ہوگا جب حج کریں گے تو حج افراد ہوگا یعنی خالی حج حج اور عمرہ ملا کر کے نہیں یا حج کے ساتھ عمرہ نہیں حج سے پہلے ان دنوں اگر کوئی عمرہ کر لے گا تو اور پھر حج کرے گا تو اس کا نام رکھتے ہیں حج تمکتو اس میں اس حج میں ایک قربانی اس کو دم نہیں کہا جائے گا دم تو ہوتا ہے کسی چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ دم شکران سمجھ لیجئے شکریہ کا دم ہے حدی جس کو کہتے ہیں یہ ضمع کرنا ضروری ہے کیونکہ حج تمکتو آپ نے کیا اسی طرح اگر کوئی شخص حج سے پہلے احرام باندھ رہا ہے عمرے اور حج کی نیت سے اور دونوں کو ملا کر کے رکھنا چاہتا ہے ایران کے مانے ملانا حج اور عمرے کو الگ الگ نہیں کرنا چاہتا ہے یعنی آ کر کے طباف کیا اس نے پھر صحیح کی صفا مروا کی اس کے بعد احرام پہنے ہے احرام کی تم... کے تمام ممنوعات کو اس نے برتا احرام نہیں کھولا پھر جب حج آیا تو حج کے لیے نکل گئے اسی احرام میں اسی احرام کو مطلب نہیں اسی کپڑے میں یعنی احرام کے سروت برتے ہوئے احرام نہ کھولنے کے بعد پہلے وہ حج میں نکل گئے پورا حج کیا حج کے بعد پھر انہوں نے اپنے سرمڈائے کنکری ماری سرمڈا اور قربانی کی سرمڈا اور طواف کیا یہ حج اخ ہوا اس میں بھی قربانی ضروری ہے لیکن حج افراد جیسا کہ یہ ہوا کہ حج کے دنوں میں عید کے بعد سے عمرہ نہیں کیا مکے سے نکل کر کے صرف عمرہ حج کریں گے تو اس میں قربانی ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے پہلے میں تو دونوں میں ضروری ہے اگر قربانی نہیں کر سکتا تو دس روزے رکھنے ہیں اور حج افراد میں نہ کوئی قربانی ہے نہ کوئی روزے رکھنے ہیں اگر ایام حج یعنی عید کے بعد سے لے کر کے حج سے پہلے اس نے امراد نہیں کیا ہے تو اس کو قربانی نہیں کرنی ہے حج کرنے کے لیے اگر قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا حضر کو ضرور ملے گا انشاءاللہ یہ نقلی چیز ہوگی خرمے بھی قربانی خرمے جی قربانی گھر میں اپنے ملک میں دیکھیے اگر آپ حج پہ آئے ہیں تو اگر آپ کو استطاعت ہے حجی افراد کر رہے ہیں تو قربانی یہاں ضروری نہیں ہے وہاں آپ کے بچے کر دیں آپ کی طرف سے یا پورے گھر کی طرف سے وہ زیادہ اچھا رہے گا ان اللہ کیونکہ قربانی یہاں ہوتی ہے اور یہاں سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے اس وجہ سے یہاں جو لوگ قربانی کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سے خالی نہیں لیکن لوگوں کے حالات کا بھی خیال کر کے اگر ادھر قربانی نقلی قربانیاں زیادہ زیادہ ادھر ہوں تو وہ بھی لوگوں کے لیے مفید رہیں گی بلکہ نیک نیتیں سے اس کا اگر ہو سکتا ہے بڑھ جائے جی ان شاء اگر مقیم ہے مقیم کا مطلب ہے کہ مکے کا آدمی ہے مکے کا بچہ ہے یا مکے میں مستقل طور پر جب تک اللہ تعالیٰ رکھے گا اس کی نیت رہے گا کام کرنے آیا ہے اس کا حکم بھی وہی ہے مکے والے کی طرح کہ اگر اس نے رمضان کے بعد صحت سے, سے پہلے عمرہ نہیں کیا حج کرے گا صرف حج کرے گا اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں لیکن اگر وہ عمرہ بھی کر لے گا عمرہ بھی کر لے گا مکے میں رہنے والا مقیم تو اس کے اوپر قربانی نہیں متمدے بھی ہو سکتا ہے قارن بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہوگی ہاں عمرہ کا مکے کا آدمی عمرہ کہاں سے کرے گا مکے کا آدمی مسئلہ یہاں دو, دو پہلو کا ہے ایک تو یہ کہ مکے میں رہنے والا مستقل طور پر یہاں کا پیدا ہوا ہے یہاں کا نیشنلٹری والا ہے اور کچھ کیا مستقل طور پر یہاں قیام کیے ہوئے ہیں تو وہ جب بھی عمرہ کرنا چاہے گا چاہے حج کے دنوں میں یا غیر حج کے دنوں میں باہر نکل کر کے یعنی حدود حرم سے باہر تنعیم چلا جائے ارفاظ چلا جائیں وہاں سے احرام باندھ کر کے آنا ہے مکے کے اندر سے احرام کے بارے میں اختلاف ہے کچھ لوگوں نے بہت کم لوگوں نے کہا کہ مکے کے اندر بھی احرام باندھ سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ جا کر کے تنعیم چلی جاؤ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمرے کے لیے خاص طور پر مکے میں عمرہ بادنا جائز نہیں اس سے علما لکھا ہے کہ یہ پرانا حکم آپ کا منسوخ ہو کر کے نئے حکم کے تحت مکے کا ہی آدمی ہو عمرہ کرنا چاہے تو اس کو باہر نکلنا ہوگا غیر مکھی غیر مکھی یہ آیا ہے عمرہ کر کے اچھا دوسرا مسئلہ غیر کی جو ہے خالی حج کے لیے جو شخص آیا ہے خالی عمرہ کے لیے آیا ہے وہ پھر نکل کر کے ایام قیام میں یہاں دو چار دس دن پندرہ دن جا کر کے عمرہ کرے تو کہاں سے عمرہ کرے حقیقت یہ ہے کہ اس عمرے کی اصل یا اس عمرے کی دلیل یا اس عمرے کا پتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ملتا ہے صحابہ کرم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کے نیکی میں ہاتھ بٹانے والے نیکی کرنے والے صحابہ کرام معمولی سے معمولی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے لیکن کسی نے جب بھی پیارے رسول کے ساتھ آئے عمرہ کرنے تو نکل کر کے دوسرے عمرے کی بات نہیں آئی نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صحابہ نے کیا اسی طرح بعد کے صحابہ نے بھی جو باہر سے عمرہ کرنے آتے تھے جب تک بیٹھے رہے یہاں بیٹھے رہے دوسرے تیسرے عمرے کے لیے وہ کہیں نہیں جاتے تھے اس وجہ سے صحیح مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص عمرے کے لیے آ رہا ہے یہاں مکے میں رہے نماز پڑھے کہیں بھی اس کو نمازوں کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا اور نکل کر کے عمرہ کرنا اس کے بارے میں شبہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات ہے کہ جو چیز پہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی وہ صحیح نہیں ہے آپ یہ اشکال پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جا کر کے ترین سے عمرہ کیا تھا تو حضرت عائشہ کی حالت خاص آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ کے ساتھ ہزاروں عورتیں تھیں اور کسی نے جا کر کے نہیں عمرہ کیا حضرت عائشہ کی خاص حالت تھی کہ وہ عمرے کی نیت سے دمکتوں کی نیت سے یا خالی عمرہ یا کران کی نیت سے آئی تھی اور جو شخص اس نیت سے آتا ہے سب سے پہلے آ کر کے طواف اور صحیح کرنی ہے ان کو لیکن وہ حج سے پہلے جب آئیں تو ان کو عورتوں کی خاص حالت آ گئی حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی طواف نہیں کر سکتی تھی نہ عمرہ کر سکتی تھی سب کچھ کیے بغیر پھر حج کے دن آ گئے رونے لگیں بیٹھ کر کے کہ اللہ کے رسول لوگوں نے عمرہ کر لیا میں تو عمرہ نہیں کر سکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا عمرہ اور حج ایک ہو گیا دونوں تمہارے ہو گئے ایک میں یعنی گویا قران ہو گیا تمہارا چلو حج کے لیے حج کے لیے گئیں بعد میں پاک ہو کر کے انہوں نے طواف اور صحیح بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک الفاظ ہیں قویت حج کی و عمرت کی تمہارا حج اور عمرہ پورا ہو گیا لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں میں نیت پہلے ہی اس طرح کی تھی میں نہیں کر سکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبدالرحمان بن ابی بکر کو کہا کہ ان کو تنیم لے جاؤ اور تنیم سے عمرہ کرا لاؤ عامر عامر تن عمرہ کرا لاؤ لیکن دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر خود گئے انہوں نے عمرہ نہیں احرام نہیں باندھا بہن کی خاطر گئے اور احرام بدھوا کے لائے انہوں نے عمرہ مکمل کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ عمرہ مکمل کر کے حجون پہ ہم لوگ انتظار کریں گے آنا آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل فرخت تھی فارغ ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہتے ہیں ایزن نکلو اب چلو تو یہ قصہ ہے اگر یہ چیز مشروع ہوتی تو خود حضرت عبد الرحمن بن بنبی بکر خود کرتے دوسرے صحابہ دوڑ دوڑ کے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ عمرے کیا اور یہاں مکے میں دو چار چھ دن آٹھ دن انیس دن فتح مکہ کے موقع پر بیٹھے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پھر ہنین گئے ہنین سے واپس آئے جہرانہ سے گزرتے ہوئے آپ نے عمرہ کیا لیکن مکے سے نکل کر کے آپ نے عمرے کی نیت سے کہیں احرام نہیں باندھا تو مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص جدہ جا رہا ہے کسی اور کام سے حرم سے باہر ہے آ رہا ہے عمرہ کر سکتا ہے اور کسی کام سے ریاض چلا گیا آ رہا ہے مدینہ شریف گئے آپ تو یہ موقع نہ چھوڑیں کیونکہ آپ مقاصد سے گزر رہے ہیں ایک عمرہ کر لیں یہ آپ کے لیے یعنی واضح طور پر احادیث اس کے لیے جواز ہے لیکن مکے سے نکل کر کے احرام باد کر کے صبح شام آنا جانا اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں وضو کرنے سے پہلے جو آستین چڑھائی جاتی ہے اور بعد وضو آستین اتارے بغیر نماز پڑھی جا رہی ہے تو کیا اس حصے پر جو چمڑا جو چمڑا ہوا ہے وہاں شیطان بیٹھ جاتا ہے ہمارے خطیب صاحب فرماتے ہیں حقیقت کیا ہے مطلوب خطیب صاحب نے اگر کہا ہے کہ جو شخص وضو کر کے اور اسی طرح آستین چڑھا کر کے آ کر کے اسے نماز پڑھ لیا ہے تو یہاں شیطان بیٹھ گیا یہ سب چیزیں غلط ہیں تو بات ایک پھیل گئی ہوگی لوگوں کو ڈرانے کے لیے کبھی کبھی بچوں کے ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں تاکہ وہ سیکھ لیں تو ہو سکتا ہے یہ بات بچوں کے بجائے بچوں کے باپ کو بھی معلوم ہوگی تو وہ اٹھانا شروع کر دیے بہرحال اس کی کوئی سرحیح حیثیت نہیں اور نماز میں اس میں کوئی کمی نہیں انشاءاللہ حج بدل کے لیے قربانی دینی ہے یا نہیں مسئلہ بتائیں حج بدل حج اصل ہی کی طرح ہے اگر آپ نے حج بدل تمکتوں کا کیا تو قربانی لازم قران کا کیا تو قربانی لازم افراد کیا تو قربانی لازم نہیں حج افراد کرنے والے منا میں کتنے یوم قیام کریں گے اور رمی یعنی کنکریاں کتنے روز ماریں گے چاہے وہ حج افراد کریں یا حج تمکو کریں یا حج قران کریں سب کے لیے مینا سنت کے مطابق پیارے رسول کے اگر حج کرنا ہے تو آٹھ تاریخ کو دن نکلنے کے بعد مینا کی طرف جانا ہے وہاں پہنچ کر کے مینا میں رات بھر قیام کرنا ہے یعنی زہر اثر مغرب عشاء اور فجر کی نماز پانچوں نمازیں آپ کو وہاں توفیق ہو وہ تو پڑھنی ہیں اس کے بعد آدمی عرفات جائے گا مزدلفہ سے آئیں گے مزدلفہ کے بعد پھر رمی وغیرہ کرنے کے بعد پھر گیارہویں کی رات کو گزارنا واجب ہے اس کے بعد پھر بارہویں کی رات کو بارہ کا دن جب ہو جائے تو سورج ڈھل لینے کے بعد کنکری مار لینے کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنے کا حق ہے نکلنا جائز ہے لیکن اگر آپ تیسرے دن بھی رہنا چاہتے ہیں تو رات وہاں گزاریں اور تیسرے دن تیرہ تاریخ کو زہر کے بعد زہر سے پہلے نہیں زہر کے بعد ٹکری مار کر کے پھر آنا ہے بارہ تاریخ تک تو واجب ہے اس میں کسی کو اختیار نہیں ان لائے خاص آزار اس کے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پمن تاج جلفی اومینی فلا اس مالے امنتا اخرا فلا جو دو دن کے بعد جلدی کر کے مینا سے نکل آئے تو اس پر کوئی گنا نہیں اور جو رہ لے گا تو اللہ تعالیٰ بہران ان کو اجر دے گا اسی کے ساتھ کنکریاں بھی مارنی ہے اگر آپ نے بارہ تاریخ کو رات گزار کر کے بارہ کو نکل آنا چاہا آپ نے تو بارہ کی کنکری مار کر کے آپ کا مینا کا کام مکمل ہو گیا پھر تیرہ کو رات یہاں گزاریں اور کنکری وہاں جا کے ماریں اس کی مشروعیت نہیں ہے اگر تیرہ کی رات آپ نے مینا میں گزاری ہے تو تیرا کی کنکری بھی مار کر کے آنا ہے تیرا کی کنکری چھوڑنی نہیں ہے اگر تیرا کی کنکری چھوڑیں گے یہ نہ سوچے کہ یہ نفل ہے کوئی بات نہیں اگر چھوڑ دی رات گزارنے کے بعد کنکری مارنی چھوڑ دی تو اس پر دم لازم ہو جائے گا جی کوئی لڑکی اپنے والد کا حج کر سکتی ہے سبحان اللہ اس کے بارے میں تو واضح طور پر حدیث شریف میں آیا ہے ایک لڑکی خسامی یا خسام قبیلے کی ایک لڑکی آئی اور کہتی ہے اللہ کے رسول میرے والد کو حج فریدا آ لگا یعنی ان کو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے مالی طور پر کہ وہ حج کریں لیکن وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں کیا میں ان کی طرف سے حج کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی حج کر لو ان کی طرف سے یہ ایک لڑکی کا سوال اپنے باپ کے لیے لڑکی جب باپ کے لیے کر سکتی ہے تو ماں کے لیے کر سکتی کسی کے لیے بھی عورت کسی کے لیے بھی حج بدل کر سکتی ہے جس طرح مرد کر سکتا ہے یہ ہے مسئلہ پہلے حاجی ہونا ضروری ہے اور جی الگ ہاں یہ مسئلہ آپ نے تمبی کیا چی. جو شخص کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے سب سے پہلا, پہلے شرط ہے کہ اس سے پہلے وہ کم از کم سال پہلے اس نے اپنا حج کر لیا ہو اپنا حج فریضہ ادا کر لیا ہو تو حج کرنا اس کے لیے جائز ہے نہیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں تک کی اگر وہ عرفات میں ہو تو ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کہا لبیک اللہ عمان شب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تو لبیک ان شب رما شبرما کی طرف سے لبیک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شبرما کون ہوتے ہیں نبی انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے رشتے دار ہیں یا میرے بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل حججا اپنی طرف سے آپ نے حج کیا ہے یا نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں کیا ہے تو پیارے رسول نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کرو پھر ان کے لیے حج کرو یعنی عرفات میں پہنچ کر کے فوراً نیت ان کو بدلنی ہوگی اگر ایک شخص نے حج نہیں کیا اور اس نے دوسرے کی نیت سے حج مکمل کر لیا تو اس کا حج ہو گیا اور دوسرے کے لیے حج باقی رہ گیا یہ علماء کا فتو یعنی مان لیجیے نادانی میں ناجانے جانے میں اس نے دوسرے کی طرف سے حج کر لیا اور خود اپنا حج نہیں کیا تو گویا وہ حج فریضہ اس کا ہوا پھر دوسرے کا حج کرے اور بھائی کا سوال یہ ہے کہ زندہ آدمی کی طرف سے حج یہ مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے زندہ آدمی جو تندرست ہے صحیح سالم ہے اس کی طرف سے حج بدل جائز نہیں البتہ اس حالت میں ہو کہ وہ فریش ہو سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا جیسا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ان لڑکی کا تو ایسے آدمی کی طرف سے کر سکتے ہیں جن کی طرف سے صحت کی مایوسی ہو گئی ہو ایک ہندو نے کہا ہے کہ وہ میرے لیے نماز پڑھ کر دعا کریں یعنی گویا کسی پڑوسی ہندو نے یہ درخواست کی ہے کسی حاجی صاحب سے کہ ہمارے لیے دعا کریں میرے لیے نماز پڑھ کر دعا کریں نماز پڑھ کر دعا کریں یہ چیز صحیح ہے دعا کیجیے آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں اس کو یہ کیجیے اس وعدے کو پورا کیجیے لیکن نماز اس کے لیے نہ پڑھیے آپ نماز اپنے لیے پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے فلاں بندے فلاں ہندو نے مسلم د اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے جی جی عمرہ کے لیے آیا تھا عمرہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں بھی کر لیا تھا آمد بائیس نومبر یعنی قبل رمضان روانگی کے لیے سات جنوری بارہ شووال جدہ میں ٹھہرا انیس جنوری تک یعنی چوبیس سوال تک بعد میں مکے میں آمد انیس جنوری بروز قبل جمعہ سوال کون سا حج کی نیت ہوگی کیا قربانی بھی لازمی ہوگی یا نہیں باہر سے آئے ہیں مکے میں روانگی سات جنوری کو کہاں چلے گئے تھے یعنی جدہ گئے تھے مکے سے نکل گئے تھے یا باہر یعنی اپنے ملک واپس چلے گئے تھے جی جدہ میں گئے کوئی حرج نہیں بعد میں مکے کی آمد آپ بغیر احرام کیا آئے مکے میں یعنی عمرہ نہیں کیا جی عمرہ نہیں کیا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ پہلا عمرہ جب واجب ادا کر دیا تو دوسرا عمرہ واجب نہیں اب اس کے بعد اگر آپ مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت اب حج کی نیت آپ کی افراد کی ہوگی یعنی آپ کے اوپر دم لازم, قربانی لازم نہیں قربانی لازم نہیں ہے نہ قربانی کے بدلے روزہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور میں ان کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں اگر میں حج بدل کر سکتا ہوں تو کون سا حج کروں اگر آپ مکے میں مقیم ہیں تو حج تمتو بھی ان کی طرف سے کر سکتے ہیں جا کر کے باہر سے عمرہ کر لیں اگر نہیں تو اس وقت حج کر لیجئے ان کی طرف سے صرف حج مکے سے بیٹھ کر کے آپ کے اوپر قربانی ہے. کسی حالت میں نہیں اگر آپ مکے میں مقیم ہیں تو کسی حالت میں تمکت بھی کریں گے ان کے لیے تو تب قربانی نہیں اور حج افراد کریں گے قربانی نہیں اور اجر ان شاء اللہ پورا ملے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے اور کر ڈالیے والد کی طرف سے کیونکہ یہ ان کے ان کی خدمت میں ہے تیس رمضان کو مغرب اور عشاء کے وقت عمرہ کیا اور واپس جدہ گئے تیس رمضان کو مغرب اور عشاء کے درمیان کیوں ایسا وقت ضائع کیا وہ تو شوال میں ہو گیا یعنی رمضان کا عمرہ جو ہے اس کی فضیلت نہیں ملی تیس رمضان کو مغرب اور اس کے بعد شوال میں مکہ شفٹ ہو گئے عمرہ آپ کا رات میں ہوا اس کا مطلب ہے کہ حج کے دنوں میں آپ کا عمرہ ہوا مکے میں شفت ہو گئے حج افراد کریں گے یا حج تمکتو نہیں آپ کا اب حج تمکتو ہوگا کیونکہ آپ نے عید کے بعد یا عید کی رات میں جب کیا تو وہ گویا اسور حج میں آپ نے عمرہ کر لیا تو فمن تمکتا بل عمرت الحج آپ کے اوپر ثابت ہے آپ حج تمکتو کریں گے اور آپ کو حجی بھی دینی ہے قربانی حرم کے اوپر مکانوں پر ڈش اینڈ اس پر گنا ہوتی ہے یا نہیں